رفعها ووضع اور اللہ نے آسمان کو اونچا کیا اور ترازو بنایا اللہ تعالی نے زمین میں پائی جانے والی مخلوقات کے لیے آسمان کو چھت بنا کر اونچا رکھا ہے جو اللہ کی مرضی کے ہے اور مخلوقات کے سروں پر نہیں گرتا ہے اور اس نے اپنے بندوں کے درمیان تمام اقوال و افعال میں عدل و انصاف کو واجب قرار دیا ہے آیت میں میزان سے مراد صرف ترازو ہی نہیں ہے بلکہ ہر وہ پیمانہ مراد ہے جس سے کسی چیز زمین مقدار اور دنیا میں پائی جانے والی دیگر مادی اور مانوی اشیاء اور حقائق کی پیمائش کی جاتی ہے اور جن کے ذریعے بنی نو انسان آپس میں عدل و انصاف قائم کرتے ہیں اور ان میں نقص و زیادتی کر کے عدل و انصاف کو پامال کرتے ہیں معلوم ہوا کہ آیت میں میزان سے مقصود عدل ہے اور اس کی دلیل آیت آٹھ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے میزان کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ حقوق و معاملات میں حد سے تجاوز نہ کریں ورنہ فساد کے دروازے کھل جائیں گے کیونکہ جب کسی سوسائٹی سے عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے تو ہر طرف انار کی پھیل جاتی ہے اور زندگی کے ہر گوشے میں فتن و فساد عام ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بطور مزید تاکید آگے کی آیت نو میں فرمایا کہ لوگوں وزن کرتے وقت عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور میزان کو برابر رکھو اور کم نہ تولو شوقانی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے میزان کو برابر رکھنے کا حکم دیا پھر زیادہ تول کر اور ترازو کو جھکا کر حد سے تجاوز کرنے سے روکا اور پھر کم اور ناقص وزن کرنے سے منع فرمایا گویا ہر حال میں عدل و انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے